بسم اللہ الرحمٰ درس و سام نشر اٹھارواں سبق اس سبق میں ایکسرسائز کروائی جا رہی ہے کم کی کم کم کا منع ہوتا ہے کتنا یا کتنے کم کے بعد آنے والا اسم نمبر ایک واحد استعمال ہوتا ہے سنگولر نمبر دو حالت نصب میں استعمال ہوتا ہے منسوب مثلا آپ نے کسی سے پوچھنا ہو آپ کی کلاس میں کتنے طالب علم ہیں تو آپ کم طلاب نہیں کہیں گے واحد استعمال کریں گے کم طالب اور استعمال بھی کریں گے حالت نصب میں کم طالبن نہیں بلکہ کم طالبن کم طالبن فی فصل اسی طرح آپ نے پوچھنا ہو اس درخت پر کتنے پرندے ہیں تو کیا کہیں گے کم طائرن اللہ ہاد ہی شجارتی آپ کے پاس کتنے کلم ہیں تو کلم ان کی جمع اقلام استعمال نہیں کریں گے بلکہ سنگلر واحد کیا کہیں گے کم کالامن ان آپ کے پاس کتنے روپے ہیں کم روبیتن انڈکا آپ کے پاس کتنی گاڑیاں ہیں کم سیار تن ان وغیرہ المدرس و استاد کم اخن لکہ یا اے محمد محمد آپ کے کتنے بھائی ہیں محمد محمد لی اخن واحد میرا ایک بھائی ہے المدرس و استاد و کم اختن لکہ اور آپ کی کتنی بہنیں ہیں لی اختانی میری دو بہنیں ہیں اس سبق میں ایک تو ہم نے کہا پریکٹس کروائی جا رہی ہے کم کے استعمال کی اور نمبر دو تسنیہ کی لی اختانی میری دو بہنیں ہیں کم اجلطََ لراجت یا حامدو سائیکل کے کتنے پہیے ہوتے ہیں اجلطن پہ کو کہتے ہیں اے حامد لہ اجلطانی اس کے دو پہیے ہوتے ہیں کم عید فنعت یا زکری اے زکریہ سال میں کتنی عیدیں ہیں فنعت ایدانی سال میں دو عیدیں ہیں ہما اید الفطری و عید الاضحیٰ وہ دونوں عید الفطر اور عید الاضحی ہیں المدرس و استاد یا براہین ایبراہیم ابو کا تاجرن کبیرن آپ کے ابو بڑے تاجر ہیں کم سیارہ تن اندہ ان کے پاس کتنی گاڑیاں ہیں اندہو سیارہ تعین ان کے پاس دو بڑی گاڑیاں ہیں وہ سیارہ تان اور دو چھوٹی گاڑیاں ہیں کم نافذتن فی کا آپ کے کمرے میں کتنی کھڑکیاں ہیں یا اسماعیل اسماعیل فی ہافیز اس میں دو کھڑکیاں ہیں لمن ہادان دفتارانی یہ دونوں کاپیاں کس کی ہیں ہوما لی وہ دونوں میری ہیں لمن ہاتل مسترا تانی مستر سطر لگانے کا آلہ سطر لائنیں لگانے کا آلہ یعنی فٹا رولر پیمانہ یہ دونوں پیمانے کس کے ہیں وہ دونوں میرے ہیں تمارین و مشقیں تمرین رقم واحد مشق نمبر ایک عجیب عن اسلطل آتی آنے والے سوالات کے بارے میں جواب دیجیے مستعملا استعمال کرتے ہوئے المسن تسنیہ کو کم کالم اندک آپ کے پاس کتنے کلم ہیں تسنیا المسن تسنیا کو المسنہ بھی کہتے ہیں کہنا ہو میرے پاس دو قلم ہیں تو کیا کہیں گے اندی کلمانی کم کتاب اند کا اندی کتابانی کم سبورتن فی فصلکم تمہاری کلاس میں کتنے بورڈ ہیں فی فصل صبورانی کم ریالن دلآنا یا لیلا اے لیلا اس وقت الآنا اب اس وقت آپ کے پاس کتنے ریال ہیں اندی ریالانی کم اختن لکی ख, اختن یا علی یو اے علی آپ کی کتنی بہنیں ہیں اس نے کہنا ہو میری دو بہنیں ہیں تو کیا کہانی کم امن لکی یا آمین تے آمینا آپ کے کتنے چچے ہیں لی امانی کم صدیق لکا یا محمد اے محمد آپ کے کتنے دوست ہیں لی صدیقانی کم طالبان فی فصلکم تمہاری کلاس میں کتنے نئے طالب علم ہیں فی فصلنا طالبان کم مسجدن فی طالبانی کا یا زکریہ اے زکریہ آپ کی بستی آپ کے گاؤں آپ کے دیہات میں آپ کے گاؤں میں کتنی مسجدیں ہیں فی قریتی مسجدانی کم فندو فی فی ہاد اس روڈ میں یا ترجمہ کریں گے اس روڈ پر کتنے ہوٹل ہیں فی فندقانی کم اخلک یا سعاد سعاد لڑکیوں کا نام سعاد یعنی خوش نصیب کے معنی میں کم اخلکی آپ کے کتنے بھائی ہیں اے سعاد سوآد الح اخوانی الخو کا تسنیا کیا استعمال ہوتا ہے اخانے کی بجائے اخوانی تو وہ کیا کہے گی لی رقم اسنان مشکل نمبر دو ایک وقت تو پڑھیے اور لکھئے خالد بنانی خالد اس کے دو بیٹے ہیں اور دو بیٹیاں ہیں فی ہاد الر فاطانی کبیرانی اس گھر میں دو بڑے کمرے ہیں فاطمہ تو لاطی فلانی سگیرانی فاطمہ اس کے دو چھوٹے بچے ہیں لی ایانی میری دو آنکھیں ہیں ف نانی اور دو کان ہیں وا یدانی اور دو ہاتھ ہیں و رج اور دو ٹانگیں ہیں فی ہادل حی مدرسہ حی زندہ کو بھی کہتے ہیں اور جہاں زندہ لوگ رہتے ہوں اس جگہ کو بھی فی ہادل حی اس ٹاؤن میں اس قصبے میں اس محلے میں مدرسہ دو سکول ہیں صلاۃ الفجر رکعتان فجر کی نماز دو رکعتیں ہیں للبیت مفتاحان گھر کی دو چابیاں ہیں لمن هاتان البقرتان یہ دونوں گائیں کس کی ہیں ھما للفلاح وہ دونوں کسان کی ہیں احاذان طبیبان من انکلترا کیا یہ دونوں ڈاکٹر انگلینڈ سے ہیں انگلینڈ کے ہیں لا ھم هم من ھما نہیں وہ دونوں فرانس سے ہیں فی کرتی مسجد میرے گاؤں میں دو چھوٹی مسجدیں ہیں تمرین رقم ثلاثہ نمبر تین پڑھیے المسلا تل آتی آنے والی مثالیں سما پھر واہ رکھیے فل فاراغی خالی جگہ میں فیملی مندرجہ ذیل میں تمییزن لکم کم کی تمییز کم کے بعد آنے والے اسم کو کم کی تمیز کہا جاتا ہے ہو اور حرکات لگائیے اس اسم کے آخری حرف پر کم کے بعد آنے والا اسم جس طرح لکھا ہوا ہے ہمارے سامنے کیا ہوتا ہے واحد اور منصوب یعنی حالت نصب میں پڑھ چکے ہم کہ اگر کہنا ہو آپ کے پاس کتنے قلم ہیں تو کم اقلام نہیں کہیں گے جمع استعمال نہیں کریں گے کریں گے واحد سنگلر اور حالت نصب میں کم کالا بھی نہیں کہیں گے کیا کہیں گے حالت نصب میں دو زبروں کے ساتھ کم کالا من کا اب نیچے اس کی کچھ مثالیں آ رہی ہیں آپ نے کہنا ہو پوچھنا ہو کسی سے آپ کی کتنی بہنیں ہیں تو اخت کی جمع ہے اخوات تو کم اخوات استعمال نہیں کریں گے بلکہ واحد کم اختن تن لکا آپ کی کتنی بہنیں ہیں ترجمہ اگرچہ ہم جمع والا ہی کریں گے لیکن کم کے بعد آنے والا اسم واحد استعمال ہوگا اور حالت نصب میں کم کالمدہ کا آپ کے پاس کتنے قلم ہیں کم سیارہ تن فی الجام آتی سیارہ تن گاڑی بس یونیورسٹی میں کتنی بسیں ہیں کتنی گاڑیاں ہیں آگے آپ نے کوئی اسم کم کے بعد خود استعمال کرنا ہے مثال کے طور پہ آپ پوچھنا چاہتے ہیں کسی سے آپ کے پاس کتنے روپے ہیں تو روپے کو کہتے ہیں روبی یتن لیکن کم کے بعد آنے والا اسم چونکہ حالت نصب میں ہوتا ہے اس لیے کیا کہیں گے کم روبیتن ان دکا آپ کے پاس کتنے ریال ہیں کم ریالن ان دکا کم لکا آپ نے مثال کے طور پہ کسی سے پوچھنا ہو آپ کے کتنے بھائی ہیں تو کیا کہیں کہ کم اخن کم اخن لکا آپ کے کتنے لڑکے ہیں کم والا دن آپ کی کتنی بیٹیاں ہیں کم بنتن تن لکا اور کسی خاتون سے پوچھنا ہو تو پھر لکا کی بجائے کیا کہہ دیں گے لکی کم بنتن لکی کم فی ہاد شار اس روڈ پر اس سڑک پر مثلا آپ نے پوچھنا ہو کتنی مسجدیں ہیں تو کیا کہیں گے کم مسجد فی ہاد اس سڑک پر کتنے ہوٹل ہیں کم فندوکن فی ہاد شار فند ہوٹل کے لیے استعمال کرتے ہیں کم فی یا تیکا مثلا کہنا ہو آپ کی بستی آپ کے گاؤں میں کتنے سکول ہیں تو کیا کہیں گے کم مدرسا تن فیکر یا آپ کے گاؤں میں کتنے گھر ہیں کم بیتن کر یا کم فیفس کہنا ہو تمہاری کلاس میں کتنے طالب علم ہیں تو کیا کہیں گے کم طالب آگے لکھا ہوا ہے کم پھر خالی جگہ پھر فستن آتی سال میں مثلا کہنا ہو سال میں کتنے مہینے ہیں تو کیا کہیں گے کم شہرن مہینے کو کیا کہتے ہیں شہرن شہر رمضان اللذی انزل القرآن شہر قرآن شاہرمان رمضان کا مہینہ تو یہاں شاہ کی بجائے کیا آئے گا کم کی وجہ سے کم شاہ رن فن لاجا تی سائیکل کے مثلا کہنا ہو سائیکل کے کتنے پہیے ہوتے ہیں تو کیا کہیں گے کم آجا فیہ کی عربی جس طرح ہم پہلے پڑھ چکے آجا یہاں کیا کہیں گے کم آجا لطن دراجی کم فی غرفتی کا مثلاََ آپ نے کہنا ہو آپ کے کمرے میں کتنی کھڑکیاں ہیں تو کیا کہیں گے کم نافذی کا آپ کے کمرے میں کتنے پنکھے ہیں کم مروح فیغرفتی کامرین رقم اربا مشق نمبر چار حو ول تبدیل کیجئے المبتدا مبتدا کو فی کل ہر ایک میں من الجمل الاتیاتی آنے والے جملوں میں سے الى مثنى تصنیہ کی تر یا معنی کریں گے تصنیہ میں تبدیل کیجئے مثالن مثال مثال ہادہ کتاب اور تصنیہ اس کا کیا ہوگا ھذانی کتابانی اس مش کو حل کرنے کے لیے اس بات کا خیال رکھنا ضروری ہے جو ہم پڑھ چکے ہیں کہ مذکر کے لیے استعمال ہوتا ہے ہادانی اور دو معنس معنث کے لیے کیا استعمال ہوتا ہے ہاتانی کہنا ہو یہ دو لڑکے ہیں تو کہیں گے ہا دانی والا کہنا ہو یہ دو لڑکیاں ہیں تو کیا کہیں گے ہاتانی بنتانی ہاد کالمن تسنیا ہادانی کالمانی ہادی مستور تن مستر رولر فٹا پیمانہ تسنیا کے لیے دو کے لیے ہاتانی مستور تانی طالب طالبن ہا دانی طالبانی ہادی طالب تن یہ طالبہ ہے اس کے لیے کیا استعمال ہوگا ہاتھانی طالبانی ہادر رجول مدر یہ آدمی استاد ہے ٹیچر ہے یہ دو آدمی یہ دونوں آدمی ٹیچر ہیں پھر کیا کہیں گے ہاران الرجلان مدرسان رسانی ہار رجولانی طالب من الہندی یہ طالب علم ہندوستان سے ہے ہندوستان سے بلان کرتا ہے کہنا ہو یہ دو طالب علم پھر کیا کہیں گے ہادان طالبانی من ہندی منل ہندی اسی طرح رہے گا ہاد ہنل من الیابانی یہ گھڑی جاپان کی ہے دو کے لیے کیا استعمال ہوگا ہات سا تانی منل یا بانی ہادارہ تللم یہ گاڑی پرنسپل کی ہے دو گاڑیاں ہوں اور دونوں ان کی ہوں پھر کیا کہیں گے ہات سیارہ تانی لل لمن ہادل المفتاحو یہ چابی کس کی ہے آپ کے ہاتھ میں دو چابیاں ہوں اور پوچھنا ہو یہ چابیاں کس کی ہیں تو کیا کہیں گے عربی زبان میں لمن ہا المفتاحان لمن ہا المفتاحان لمن ہاد مل تو یہ چمچ کس کا ہے دو چمچ ہوں پھر کیا کہیں گے لمن ہاتانیس کے لیے ہاتانی لمن ہاتان خم سا مشق نمبر پانچ اکرکات آنے والے الفاظ کو پڑھیے وقت اور انہیں لکھیے ما ضبط اواخر ہا ان الفاظ کے آخری حروف پہ حرکات یعنی زبریں زیریں لگانے کے ساتھ کلب ان کا تسنیا کلبانی دو کتے مکتبانی دو میز کمیسانی دو کمیز اخوانی دو بھائی مندیلانی دو رومال مستراتانی دو پیمانے اختانی دو بہنیں امراطانی دو عورتیں تمرین رقم ستا نمبر چھ سن کلمات عطی یا تثنیہ بنائیے آنے والے الفاظ کا سيارة سيارتاني طبيبة فبيبتاني ولد ولداني لغة لغتاني صديق صديقاني تاجر تاجراني ملعكة ملعكتاني مدرس مدرساني باب باباني اسم اسماني هذا هادا سے هذااني اور ہی سے تسنیہ کیا بنے گا ہاتھ الجدیدہ تو نئے الفاظ کم کتنے العید و عید الجلا جمع اس کی اجلا الحیو زندہ شخص کے لیے بھی یہ لفظ استعمال ہوتا ہے اور ایسے علاقے کے لیے بھی جہاں زندہ لوگ رہتے ہوں چنانچہ الحیو سے مراد یہاں قصبہ ٹاؤن محلہ اس طرح کا معنی ہوگا اس کا جمع اس کی احیاء الریال جمع ریالات الرکعات جمع اس کی رکعات المسترات جمع اس کی مساطر یہ جمع مکسر ساخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین